ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فعود بالله سميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العزيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب شرح لي سدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر جو کہ اللہ پاک کا انسانیت سے آخری خطاب ہے جو کہ اللہ پاک کا نو انسانیت کی طرف آخری خط ہے اس میں یہ اصول طے کر دیا ہے کہ انسانی زندگی کا معیار جناب رسالت معاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور ارشاد فرمایا تمہارے لیے نبی کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی طے کر دی گئی کہ جو لوگ اللہ کی محبت کے دعوے کے ساتھ کہ انہیں اللہ سے محبت ہے اوٹ پٹانگ طریقے ایجاد کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں ان کے لیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی رستہ ہے کہ جس پر چل کر انہیں اللہ کی طرف سے ان کی محبت کا جواب محبت میں مل سکتا ہے اور وہ طریقہ اتباع سنت ہے کولینکن تم تو ہبون اللہ نبی ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتح تو پھر ایسے کرو جیسے میں کر رہا ہوں مجھے فالو کرو زندگی کے ہر شعبے میں دکھ سکھ میں تنگی اور آسانی میں عسر اور یسر میں وفات اور پیدائش میں ہضر اور سفر میں ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں تو جواباً اللہ پاک بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا یہ دو چیزیں طے ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کی زندگی جینا چاہتا ہے اور اس کی رضا کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہے تو اس کے پاس سوائے اتباع سنت کے اور کوئی رستہ نہیں یہ سیرت مصطفیٰ علی صاحب صاحب السلاۃ یہ وہ پیمانہ ہے کہ جس سے دنیا میں مسلمان کسی کے نیک یا بد ہونے کا تعین کریں گے کل ملو فس یا رقم و منافقوں سے کہا گیا کہ دعوے مت کرو کہ تمہیں مصطفیٰ سے پیار ہے تم عمل کرو تمہارا عمل اللہ رسول اور مومن دیکھیں گے تمہارا عمل بتائے گا تمہیں نبی سے پیار ہے یا نہیں تو دنیا میں مومن بھی اسی سے تعین کریں گے کہ کسی کو نبی سے پیار ہے کہ نہیں کہ وہ نبی کا اتباع کرتا ہے یا نہیں اور آخرت میں اس انسان کی کامیابی کا تعین بھی اللہ پاک سنت سے ناب کر ہی کریں گے اس سیرت کی قدر ہمیں آخرت میں آئے گی جب انسانی اعمال کو چاہے وہ زندگی کے کسی شعبے سے متعلق ہوں شادی سے متعلق ہوں ماتم سے متعلق ہوں پیدائش سے متعلق ہوں خوشی گمی ہو کوئی مصیبت ہو زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق اعمال انسان کے جب مستفیٰ کی سیرت سے ناپ ناپ کر قبول اور رد کیے جا رہے ہوں گے کہ یہ میرے نبی جیسا عمل نہیں ہے یہ میری نبی کی طرح کا عمل نہیں ہے اس وقت انسان کہے گا یا لخص تمہار رسول سبیلا کاش میں نے نبی کا رستہ چلا ہوا ہوتا میں بھی نبی کی راہ چلا ہوا ہوتا میں بھی نبی کے پیچھے چلا ہوا ہوتا یا وہی لتا لئی تنی لم ات فلان خلیلا اکاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا لکاد اغلانی بعد بادنی وہ تو مجھے اس یاد دہانی سے دور لے گیا بٹکا کر اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی اس وقت انسان یہ حسرت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عملا عام علیہ امرنا جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو ہمارے عمل جیسا نہیں ہے ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے فہوار وہ مردور ہے دنیا میں بھی آخرت میں چاہے وہ عمل عبادات سے متعلق ہو روزے سے متعلق ہو حج سے متعلق ہو نماز سے متعلق ہو چاہے شادی بیاہ سے متعلق ہو طلاق سے متعلق ہو جنازے سے متعلق ہو اگر وہ نبی کے عمل جیسا نہیں ہے تو وہ رد دیکھیں نبی کی ذات کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے قرآن حکیم میں آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ اللہ زینا منو عاملسالحات و لذینا منو عاملحات ان اللہ زینا منو عاملحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کی تو نبی کی ذات کا تعلق آمنو کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور نبی کی سیرت کا تعلق امال صالحہ کے ساتھ یہ جوڑا ہے آپ نبی کو نبی کے عمل سے جدا نہیں کر سکتے کہ نبی کی ذات پر تو آپ کا ایمان ہے نبی کی بات پر آپ کا ایمان نہیں جس طرح اللہ کی ذات کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہم ذات باری تعالی پر ایمان لاتے ہیں. لیکن عمال صالحہ کا تعلق اللہ کی بات کے ساتھ ہے ہم اس طرح کریں گے جس طرح اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو پھر وہ عمل عمل صالح ہوگا ایمان الگ چیز ہے اعمال الگ چیز ہے تو اعمال کا تعلق عمل صالح کا تعلق قرآن کے ساتھ اللہ کی بات کے ساتھ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما آمنا بال من منستحل ہار وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کے حرام کو حلال کر لیے اس نے منع کیا اور اس نے کر لی تو نبی کی ذات ان اللہ زینا آمنو نبی کی بات وہ عامل صالحات اللہ کی ذات ان اللہ زینا آمنو اور اللہ کا کلام وہ عامل صالحات ہم نبی کی ذات پر تو ایمان رکھتے ہیں نبی کی بات پر نہیں اس لیے کہ ایمان نام ہے عمل کا یعنی آپ ایمان کا ثبوت کیا دیں گے عبداللہ اللہ بھائی کیا ثبوت دیتا تھا اپنے ایمان کا وہ بھی تو قسم کھا کے کہتا تھا نا نہ ان رسول اللہ رد کس وجہ سے ہوتا تھا اس کا نہ شہ دو اللہ کیوں قسم کا کے فرماتا واللہ اللہ یہ دو ان المافقین القاضبون عمل کی وجہ سے اور حضور نے بھی فرمایا ما آمن بال قرآن جو قرآن پر عمل نہیں کرتا وہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ مجھے بلایا اللہ نے میں مانتا ہوں مجھے اللہ نے بلایا مگر میں جاتا نہیں ہوں اور پھر یہ کہے کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے لہذا نہ تو کبھی ہم نے سیرت کا مطالعہ عمل کی نیت سے کیا ہے ہم سمجھتے ہمارے لیے ایمان ہی کافی ہے نہ ہم نے قرآن حکیم کا مطالعہ کبھی اس کی تلاوت کبھی ہم نے عمل کی نیت سے کی کچھ لوگ نبی کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں سے معجزے نکالنے کے لیے اور نبی کی معجزات کی جو ایک طویل فہرست ہے اس میں سب سے بڑا معجزہ جس کا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ ہے وہ نبی کی سیرت ہے ایک سوشلسٹ ممبر آف پارلیمنٹ پری پارٹیشن جو الیکشن ہوئے تھے وہ منتخب ہوا تھا اور ایک مسلمان نواب کو خطاب کرتے اس نے یہ کہا تھا کہ تم مسلمانوں نے شاید اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے تم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے تمہیں پتہ ہے تمہارے نبی کی سیرت میں کتنا زور ہے ہر مذہب غریب کی مدد کے ذریعے نجات کا قائل ہے درس دیتا ہے لیکن عمل کر کے صرف تمہارے نبی نے دکھایا بھاشن بڑے بڑے دیتے بھاشن بڑے بڑے دیتے ہیں اس نے کہا ہمارے لیڈر بھی بڑے عوام دوست سوشلسٹ لیکن خود قیمتی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں ان کا کھانا پینا نوابو جیسا ہے جب کہ عوام بھوکے مار رہے ہوتے ہیں اور تمہارے نبی کا یہ حال ہے کہ مسجد نبی میں پہاڑ کی طرح مال غنیمت پڑا ہوا ہوتا تھا اور تمہارے نبی فاقے سے ہوتے تھے پھر اس نے دو تین باتیں کوٹ کی مساوات کا درس سارے مذاہب دیتے ہیں عمل کر کے تمہارے نبی نے دکھایا جو نبی کے گھر کا دربان تھا غلام تھا بیٹا بنا لیا پھوپی کی بیٹی بیا دی رائل فیملی کی بچی بیا دی اس کے ساتھ کوئی مذہب مثال پیش نہیں کر سکتا غیروں کو احساس ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت میں اتنا زور ہے کہ یہ سیرت کسی بھی نظام کے مقابلے میں پیش کی جائے تو نہ صرف یہ کامل اور مکمل ہے زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتی ہے تعلیم دیتی ہے اور ڈیمو کر کے دکھاتی ہے بلکہ اتنی عملی ہے کہ ہر نظام کی آنکھیں جھکا دیتی ہے تم صرف باتیں کرتے ہو صرف تھیسس پیش کرتے ہو یہاں کر کے دکھا دیے تو سب سے بڑا موجا میرے نبی کا میرے نبی کی سیرت ہے جو قیامت تک دنیا میں قائم رہے گی اور جس دن یہ ختم ہوگی اس دن دنیا آخری سانس لے گی دنیا کی بقا میرے نبی کی سنت کے ساتھ اور پھر جب قیامت کو اٹھیں گے تو یہی سنت میزان بن کے کھڑی ہوگی یہ میزان ہوگا جس پر انسانی امال کو تولا جائے گا نماز اس جیسی ہوگی تو قبول ہوگی ورنہ رد کر دی جائے گی من عملہ عملا لے سا علے گی امرنا رد اور کسی آدمی کا سنت پر قائم ہونا سنت پر چلنا اس کی سب سے بڑی کرامت ہے جو جتنا سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ اتنا بڑا ولی اللہ ہے اسی کو ہوتی ہے نا جس کو رب کی محبت حاصل ہوتی ہے ولی اسی کو کہتے ہیں کہ رب کا دشمن بھی ولی ہو سکتا ہے اور رب کی محبت نبی کی سنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے فتح بھی او میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ نے اپنی محبت کو مشروط کر دی نبی کے امال کے ساتھ تو ولی وہی ہوگا جس کے عمل نبی جیسے ہوں گے صرف کپڑے اتار دینے سے ولی ہو جاتا بندہ ہمارا معیار تو کوئی اور ہے نا جو پاگل ہو گیا کہہ دیا یہ ولی اللہ پہنچا ہوا ہے اس سیرت کے ساتھ یعنی جو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہوگا وہ اتنا نبی کے قریب ہوگا اور جتنا نبی کے قریب ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ امن تشبہ اور جو جس قوم کی مشابت کرے گا فہو امن وہ اسی قوم میں سے عیسائیوں کی مشابت کرو گے عیسائیوں میں سے ہو گئے یہ اصول بھی طے کر دیا گیا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آئلی زندگی ہے. آپ کوئی افسانوی شخصیت نہیں ہے ایک عاملی شخصیت آپ ایک معاشرے میں رہیں نے تجارت کی سپا سالار جج شوہر باپ داماد تاجر حکمران امام خطیب ہر حیثیت آپ کی آن ریکارڈ موجود ہے آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے احادیث میں سہای ستا کی احادیث میں وہ سب موجود ہے تین دن کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا زندگی بھر کبھی بھنی ہوئی بکری پوری نہیں دیکھی وشال ہوا تو ذرا یہودیوں کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی جس دن وشال ہوا گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل کوئی نہیں تھا اور آشا صدیقہ رضیلا تالانہ فرماتی ہے کہ گھر میں سوائے کھجور اور پانی کے کھانے کو کچھ نہیں تھا بعد میں جب کبھی حضرت آشا صدیقہ رضیلا تالانہ کھانے بیٹھتی تھیں تو لکما ہاتھ میں ہوتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے فرماتی تھی میرے ماں باپ قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بھوک سے کروٹیں بدلتے رہتے لیکن ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا وہ نبی جس چٹائی پر لیٹتے تھے اس کے نشان بدن پر پڑ جاتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ کو پتا چلا کہ ازواج زیادہ خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور کوئی چپکلش چل رہی ہے گھر میں تو یہ گئے اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور گھر کے کونے میں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں حضور نے جب کروٹ لی تو آپ کے اس پہلو پہ چٹائی کے نشان وہ کھجور کے جو کھوبے ہوئے تھے آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا میرے ماں باپ قربان اللہ کے دشمن کہہ رہ و کثرت تو عیاشی میں ہیں اور اے اللہ کے رسول آپ کا یہ حال ہے تو آپ نے فرمایا عمر کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو فرمایا اللہ کے رسول ہم راضی ہیں تو فرمایا ایسا ہی ہے دنیا ان کے لیے آخرت ہمارے لیے آپ جن لوگوں نے اور میں اسی پس منظر میں جو ہمارے نبی کی آئلی زندگی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو لوگ غربت کے نام پر خودکشیاں کرتے ہیں خواتین بچوں کو زہر دے دیتی ہیں اٹھا کے نیر میں پھینک دیتی ہیں خود بھی چھلانگ لگا دیتی ہیں ٹرین کے آگے پھینک دیتی ہیں پھر سلائڈیں چلتی ہیں کہ بو کے ہاتھوں مجبور ہو کر بے روزگاری کے ہاتھوں مجبور ہو کر بچوں کی جان لے لی اپنی جان لے لی یہ تماشے ہیں آج کا غریب سے غریب بھی اس کے گھر کا حال میرے نبی کے حال گھر کے حال سے برا نہیں ہے مہینہ مہینہ چولا نہیں جلتا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بتاتی آنس بن مالک جو خادم ہے گھر کے وہ بتاتے کھجور اور پانی ہوتا تھا بعض دفعہ پیدر پید تین دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے انسار نے کبھی ہدیہ تندو بھیج دیا تو آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی حضور خود بھی پیتے تھے ہمیں بھی پلا دیتے تھے اس نبی کی امت غربت کی وجہ سے خودکشی کرے ان کے گھروں میں سامان آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے سے کم ہے کیا تھا وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے تو سر چھت کے ساتھ لگتا تھا نماز میں سجدہ کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پاؤں سیدھے کر کے لیٹی رہیں تو سجدہ نہیں کر سکتے تھے ہاتھ سے ٹانگیں ہٹا کے سجدہ کرتے تھے اتنی تانگ جگہ تھی یہ خودکشیاں غربت کی وجہ سے نہیں ہیں یہ ٹی وی چینلز کی وجہ سے اس پہ چلنے والی ایڈس کی وجہ سے وہ جو لائف اسٹائل دکھایا جاتا ہے ٹی وی میں اداکاروں کا اور اداکاروں کا اس لائف سٹائل کو دیکھ کے پھر یہ اپنے آپ کو غریب سمجھتے اور خودکشی کرتے اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں زندہ رہنا اس عیاشی کے بغیر زندہ رہنا انہیں موت سے بدتر نظر آتا ہے اور موت کا رستہ اختیار کرتے ہیں اگر اپنے گھروں کو اپنے حالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو الحمدللہ للہ ان کے پاس بہت کچھ ابھی بھی غریب سے غریب بھی بارہ چودہ انچ کا ٹی وی رنگین رکھ کے بیٹھا ہوا ہے سیلاب میں بھی لوگ پروگرام نہیں چھوڑتے تھے اپنے مستقل جو ٹی وی والے اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ جو ہمارے یہاں تریسٹھ من کا کیک تین منزلہ کیک نبی کی برتھ ڈے پر ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات کا پتا چلتا ہے اساب صفہ بتاتے ہیں کہ فلان دن دودھ آیا تو کیا گزری ابو حرا رضی اللہ تعالی نو روایت کرتے کہیں یہ نہیں آیا کہ پھر ربی الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کا کیک کاٹا گیا بکرے کٹے گئے اونٹ کٹے گئے اس دن پھر نبی کے گھر والوں نے پیٹ بھر کے کھایا پھر انصار نے بھیج دیا مہاجرین نے کوئی جلوس نکالا مسجد کبا سے مرکزی جلوس نکلا اور مسجد نبی پر آ کر ختم ہوا یا انصار نے جناب وہ خندق والے پہاڑ سے شروع کیا یا غزوہ عہد والی جگہ سے شروع کیا جلوس مرکزی جلوس نکلا اور مسجد نبی میں آ کے باب جبریل پر ختم ہوا اور پھر اتنے دمبے کاٹے گئے اور پھر جناب حضور کے گھر والوں نے پیٹ بھر کے کھایا پھر حضور کو بھی ادیا بھیجا گیا کوئی ایسا واقعہ کوئی کمزور سے کمزور سند کے ساتھ کہیں مروی ہے پھر کہتے ہیں کہ جی حضور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے وہ پیر کا ہر پیر کا رکھا کرتے تھے کہ سال بعد پیر کا رکھا کرتے تھے پہلی تو بات یہ ہے یعود عیدن اس کو کہتے ہیں جو سال بعد پلٹ کے آتی ہے اود کرتی ہے حضور تو ہر پیر کا رکھتے تھے اور سبب بھی بتا دیا تھا کہ پیر اور جمعرات کو امال پیش کیے جاتے اللہ کے یہاں تو میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرا عمل پیش ہو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی سلگرہ مناتا ہوں ہر ہفتے مناتا ہوں پھر یہ کہ اگر تمہیں نبی کی پیروی کرنی ہے تو روزہ رکھ لیا کرو تم برتھ ڈے تو مناتے ہیں عیسائی من تشبہ بے قو منہ نہ خلاف راشدین میں برتھ ڈے ملتی ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کی نہ فاطمہ کی کی رضی اللہ تعالیٰ نے نہ زینب کی کی نہ رقیہ کی کی نہ کلثوم کی کی نہ حسن کی کی نہ حسین کی کی نہ محسن کی کی نہ قاسم کی کی نہ ابراہیم کی کی نہ طاہر کی کی نہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برث دے منائی بنکرے کاٹے دمبے کاٹے اونٹ کٹے کیک کٹے کوئی چیز بھی نہیں اچھا عیسائیوں کے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو اپنے نبی کے ساتھ اپنا تعلق صرف برث ڈے کے حوالے سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں ہم علیہ وسلم کو مانتے ان کے پاس برث ڈے کے علاوہ ندی کے ساتھ تعلق ثابت کرنے والی چیز کوئی نہیں ہے. ان کے یہاں ڈوز اینڈ ڈونٹس کوئی نہیں ہے شریعت سسپینڈ ہے ان کی وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. وہ مرد سے مرد شادی کرتا ہے اور چرچ میں کرتا ہے خنزیر کھاتے شراب پیتے ہیں بس ایک دن برتھ ڈے منا دیتے ہیں وہ ہیپی کرسمس ہو گئی اور انہوں نے عیسائیت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیا اور بھائی صاحب تمہارے تو نبی کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں عوام ہیں رہیں یہ کرو یہ نہ کرو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں اٹھنا بیٹھنا باتھ روم جانا باتھ روم سے نکلنا سونا جاگنا گاڑی میں بیٹھنا اترنا مسجد میں آنا مسجد سے نکلنا نئے کپڑے پہننا شیشہ دیکھنا تمہارے تو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں احکامات موجود ہیں تمہیں نبی سے تعلق ثابت کرنے کے لیے سنتوں پر چلنا چاہیے نہ کہ برتھ ڈے منانی چاہیے تمہارے پاس تو ایک بہت لمبا پروگرام ہے ایک ٹاسک تمہیں دیا گیا ہے فتبعونی فالو می تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو پھر وہ جو مانچسٹر میں بگگی پر بیٹھ کر مولویوں کی پوری منڈی لگی ہوئی ہے بگی پر بیٹھ کر ملکہ برطانیہ کے بیٹے گشت کرتے ہیں اپنے مذہب کا تعارف کروا رہے ہیں یہ گشت میرے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے یہ میرے نبی سے نہیں ملتا یہ پادریوں سے ملتا ہے یہ پوپ پال سے ملتا ہے یہ ملکہ برطانیہ سے ملتا ہے تم ان کے بیٹے ہو سکتے ہو میرے نبی کے بیٹے نہیں ہو تم, تم پادری ہو اسلام کی علماء تم لوگ نہیں ہو تم چرچوں میں جا کے کیک کاٹتے ہو من تشبہ بے قومن فہوامن ہوں تم اس نبی کی امت ہو جو عبادت میں بھی یہود و نصارا کے ساتھ مشابعت پسند نہیں کرتا یہود داڑھی اور مونچے دونوں چھوڑتے تھے کہا گیا مونچھے کاٹو چھوٹی کرو تاکہ تمہارے اور یہودیوں میں فرق نظر آئے کہا یہود جوتے اتار کے نماز پڑھتے ہیں تم جوتے پہن کے نماز پڑھو جہاں یہودی ہیں مشابہت کا خطرہ ہے دس ادھر یہودی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں ادھر دس مسلمان کھڑے ہیں تو کسی کو شک نہ پڑ جائے کنفیوز نہ ہو جائے کہ ان میں مسلمان کون ہے یہودی کون ہے فرمایا وہ جوتے اتار کے پڑھتے ہیں تم جوتے پہن کے پڑھو تاکہ آنے والے کو فورن کلیئر ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے، یہ یہودی خود جوتے پہن کے پڑھی ہے صحابہ سے پڑھوائی ہے اور جہاں یہودی رہتے ہیں فلسطین وغیرہ میں ان کے یہاں اب بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر یہودی نماز پڑھ رہے اور یہ پڑھ رہے ہیں تو لازم جوتے پہن کے مسلمان نماز پڑھیں گے روزہ رکھتے تھے وہ لوگ دس محرم کا موسیٰ علیہ اسلام کی نجات کی خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسو اگر میں زندہ رہا تو اگلے محرم میں میں نوی دونوں کا روزہ رکھوں گا روزہ رکھوں گا لیکن فرق کر کے رکھوں گا میں یہودیوں جیسا نظر نہ ہوں جو نبی عبادت میں یہود کی مشابت اور نصارہ کی مشابت پسند نہیں کرتا تم بدتوں میں اسلام کو ان جیسا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ جی وہ اپنے نبی کی برتھ ڈے مناتے ہیں تو ہم اپنے نبی کی نہ منائے ہمارا نبی ان سے زیادہ عزت والا ہے تو وہ تو اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں پھر تم تم اپنے نبی کو کیا کہو گے اس سلسلے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں جن میں علماء سو کا ذکر ہے یہ امت اتنی شدت کے ساتھ انہی کے پیچھے چل پڑی ہے اس لیے کہ وہ میلے ٹھیلے والے ہیں نا پروجیکشن کا معاملہ یہ جلوس کیوں نکلنا شروع ہو گئے فلاں مرکز جگہ سے مرکزی جلوس نکلا فلاں جا کے ختم ہوا پہلے یہ کام شیعہ کرتے تھے اب انہوں نے یہ شو آف پاور ہے نا توجہ لینی ہے اپنی اکثریت دکھانی ہے پولیٹیکلی کہ ہمارے پیچھے اتنی فورس الادا ہمارے ساتھ معاملہ کرو خریدو ہمیں ہمارے منہ میں ہڈی ڈالو انتظامیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے اور اس کا کیا مطلب ہے یہ شورت کے بھوکے لوگ رال ٹپکتی ہے ان کی کیمرے دیکھ کر کب بس نہیں چلتا کیمرے کے اندر گھس جائیں سوائے پروجیکشن کے اور کوئی مقصد نہیں ان جلوسوں کا سڑکیں بلاک ہیں مریض روکے ہوئے ہیں ایمبولینسیں رکی ہوئی ہیں بچے ایمبولنسوں میں پیدا ہو رہے ہیں مریض ایمبولنسوں میں مر رہے ہیں اور یہ عشق رسول سڑک پر نچا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلا جو پہلی دفعہ لگائی تھی مشرقی نے مکہ نے اور ان کا وفد جو ملٹیپل قبائل پر مشتمل تھا اور وہ وفد جناب ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے جو دفع لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بزرگوں کی توہین تھی کہ یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتا ہے ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گالی تو نہیں دیتے جی بزرگوں کی توہین کرتا ہے بزرگ کون تھے عزرت ابراہیم علیہ السلام کا بت سب سے بڑا تھا بیت اللہ کے اندر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے توڑا تھا باقی بت دوسروں سے تڑوائے تھے ابراہیم علیہ السلام کا بت خود توڑا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ توڑتے ہوئے دل دکھا تھا تعلق تھا باپ کا بت نہیں توڑ سکے اس کو خود توڑا تو کہتے تھے جی یہ تو کرتے ہیں کرتے ابراہیم علیہ السلام کی کہا گیا تمام لگتے ہو تمہارا کیا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشرکو ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے خلاف تھے اسی مخالفت میں ان کو وطن چھوڑنا پڑا بار بار چھوڑنا پڑا آگ میں وہ گئے تم تو نمرود والی جگہ پہ کھڑے ہو تمہارا تعلق تو نمرود کے ساتھ ہے ابراہیم کے ساتھ نہیں ہے ما کان ابراہیم و یہودین ابراہیم یہودیوں میں سے بھی نہیں تھے ولا نسرانی نہ عیسائیوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے ن کا نہ حنیف مسلما وہ یکسو مسلمان تھے و ماں کا نہ مینال مشرقی نام نہاد ابراہیم علیہ السلام کے بت کے مجاورو نہ وہ تم میں سے تھے نہ تم ان میں سے ہو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے توہین ہو گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بت کی ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں ان کے رشتہ دار وہ لوگ ہیں ان سے تعلق ناتے والے وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام جیسے کام کرتے تو پر چلتے ہیں اس توحید کی خاطر وطن چھوڑتے ہیں پہلے اس تعلق کی نفی کی ما کان ابراہیم و یہودین ولا نسرانی ولا کان حنیف مسلم و ماں کان المشرقین تم تینوں کا دعوی ابراہیم علیہ السلام پر نال اینڈ وائڈ ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تم تینوں مشرق ہو یہودی بھی مشرق ہو نسرانی بھی مشرق ہو اور مکے والو تم بھی مشرق ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی تھی مشرقوں کے ساتھ اگرچہ وہ ان کا باپ تھا تو تمہیں کیسے اون کریں گے اگلی آیت میں فرمایا ان سے بھی ابراہیم اللہ ہو ابراہیم کے قریبی وہ ہیں جو ابراہیم کا کو فالو کرتے ہیں جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں جو ابراہیم جیسے کام کرتے ہیں ہم بھی ان سے یہ کہتے ہیں اس کے رسول کا دعوی کرنے والوں چوری کھانے والے مجنو تمہارا کیا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم تو ان کے دین کے دشمن ہو ان کی سنتوں کے دشمن ہو ان کے ساتھ تعلق ہمارا ہے للزی نتب ہو وہ جو ان کی پیر بھی کر رہے وہ نبی و اللہ جی ابراہیم کے نزدیکی وہ لوگ ہیں جن کے عمل ابراہیم جیسے ہیں اور یہ نبی اور ان پر ایمان لانے والے تو پتا چلا کہ نبی کا تقرب نبی کی محبت نبی کا عشق نبی جیسے کاموں سے ثابت ہوتا ہے نبی کی مخالفت کر کے نہیں تھا تو اسی زمانے میں عبداللہ ابن اب نے مسجد نبی میں نماز پڑھتا تھا پہلی صف میں پڑھتا تھا عشق رسول کا دعویٰ تھا اسے اٹھ کے اپنا کندھا پیش کرتا تھا اللہ کے رسول آپ تھک جائیں گے میرے بازو کا سہارا لے لیں میرے شانے کا سہارا لے لیں یہ ہر جمعے میں یہ تماشا کرتا تھا جس طرح یہ لوگ تماشے کرتے ہیں نا اپنا عشق ثابت کرنے کے لیے جس دن وہ واپس آیا غزوہ احد سے رستے سے واپس ہو گیا آپ پڑھتے ہیں تاریخ میں اس دن جب یہ جمعے میں اگلے آنے والے جمعے میں کھڑا ہوا کیا اللہ کے رسول میرا سہارا لے لے تو نیچے جو بندہ بیٹھا ہوا اس نے کندورے سے پکڑ کے نیچے کھینچا بیٹھ جاؤ اللہ تمہیں جلیل کرے تم اس بات کے قابل نہیں ہو یہ بات کہنے کے جب سہارا دینے کا وقت آیا تھا تو تم اور تمہارے ساتھی پیٹھ دے کے بھاگ آئے تھے ان کا یہی معاملہ ہے نبی کا دین مٹتا رہے سنتے مٹانے والوں کے ساتھ ہی ان کا تعلق کن کے ساتھ یہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشکوانیاتی سے زمان لا کا من الاسلام الا اللہ اسمو وہ وقت آیا ہی چاہتا ہے لوگوں پر کہ اسلام میں سے کچھ نہیں بچے گا سوائے اس کے نام کے یعنی مسلمان میں سوائے مسلمانی کے نام کے اسلام کی کوئی چیز نہیں ہوگی قرآن اللہ رسموں اور قرآن کے حروف کے سوا کچھ نہیں ہوگا انسانی زندگی میں اسلام کا بھی نام ہے نا مسلمان والی کون سی چیز ہمارے اندر وہ جو بندہ مسلمان ہوا تھا اس سے کسی نے سوال کیا ساؤتھ افریقہ کا تھا غالبہ اس سے سوال کیا کہ آپ کو اسلام میں آنے کے بعد کون سی کوئی تکلیف تنگی تکلیف ہوتی ہے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پوچھنے والے کا تو مقصد یہ تھا کہ فیملی چھوڑ دیتی ہے آپ کو دوست آپ کو چھوڑ دیتے ہیں جاب کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ آپ کا سوشل بائی کاٹ ہو جاتا ہے سوال کرنے والے نے اس پرسپیکٹو میں اس کا جو ہے وہ سوال کیا تھا اس نے کہا اسلام میں آنے کے بعد ہمیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اصلی اسلام کی تلاش ہوتی ہے ایک رواجی اسلام ہوتا ہے کلچرل اسلام ہوتا ہے جو مسلمانوں میں رسمیں چل رہی ہوتی ہیں ان میں سنت کی تلاش ہمارے لیے سب سے مشکل مرالا ہم نے اتنا کوتھرا کر دیا اس دین کو کہ نو مسلم پریشان ہو جاتے ہیں. کہ اس میں سنت کیسے ڈھونڈے بدتوں میں تو اسلام ہماری زندگیوں میں ہماری شادیوں میں کبھی اسلام کو آپ کو نظر آیا دو منٹ کے لیے مولوی صاحب آتے ہیں اور پھر جو تین دن پہلے سے جو کنجر خانہ ہو رہا ہوتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کیا تھا لوگ منڈے دی ماں نہ نچے تو شادی نہیں ہوتی تیل مہندی نہیں ہوتی اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق لوگ اسلام میں سے کچھ نہیں بچے گا صبح نام کے یہ مسلمان ہے بھائی جیسے بھائی صاحب جب سیل سڑ جائے بیٹری سڑ جائے تو اس کو سیل ہی کہتے نا کہتے نا بیٹری آپ کہیں گے کار تو نہیں کہیں گے آپ اس کو اسی طرح ہم سڑے ہوئے مسلمان ہیں کہتے ہم کو مسلمان ہی ہیں اندر کچھ نہیں بیٹری والی چیز کوئی نہیں بورڈ وہی لگا ہوا ہوتا ہے والا اندر کچھ نہیں ولاب کا من القرآن اللہ رسم اور قرآن میں سے سوائے اس کے حرفوں کے کچھ نہیں بچے گا آپ دیکھیں یہ جو قرآن کے حرف ہیں اللہ پاک کے احکامات ہیں جب ہم وہ حکم پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی اور اثر ہوتا ہے کوئی اور عمل ہوتا ہے کوئی اور ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور پھر جب ہم عمل کرتے ہیں اس آیت پر تو پھر اس کا کچھ اور عمل ہوتا ہے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں جب آپ حرف پڑھتے ہیں تو کاغا کے ایک حرف کی دس نے کیا تو وہ دس فولڈر بن جاتے ہیں دس گھڑے بن جاتے ہیں جب آپ اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو وہ گھڑے بھر جاتے ہیں ایسا بھی تو ہے نا کہ آپ فولڈر تو کریٹ کر دیتے ہیں اس میں کوئی فائل کلک کرتے ہیں کھولنے کے لیے تو اندر کیا ہوتا ہے کہ دس فولڈر از ایم ٹی از نو فائل ان دس فولڈر قیامت کے دن لوگ پہاڑوں کی طرح یہ فولڈر لے کر آئیں گے اور جب وہ کلک کیا جائے گا تو اندر کچھ نہیں ہوگا خالی ایمپٹیک مثلا ایک بندہ یہ حکم پڑتا یا ائ اللہ منولہ اے ایمان والو سود مت کھو اگر وہ یہ آیت پڑھتا ہے تو اس کے حرف گن کے اس کے فولڈر بن جائیں گے اتنی نیکیاں ہو گئیں اس کی قیامت کے دن گنی نہیں جائیں گی تولی لی جائیں گی اگلا مرحلہ تول والا ہے قیامت کے دن گنی نہیں جائیں گی تولی لی جائیں گی میں ارض کیا میں نے عرض کیا تھا آپ سے اور کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں اگر گن کر دی جائیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار فرض زور کے اور میرے اور آپ کے چار فرض برابر ہیں کہ نہیں ہیں گنتی سے دیے جائیں تو کوانٹٹی سے دیے جائیں تو کوالٹی ہوگی تول کر دیے جائیں گے ان کی چار رکتے شاید پوری امت کی چار رقطوں سے بھی وزنی ہو تو وہ فولڈر بن جاتے ہیں فولڈر بن گیا لاتاقل اب اگر وہ سود نہیں کھاتا ہے حکم کو مانتے ہوئے تو وہ فولڈر بھر جائیں گے اللہ پیار سے دیکھے گا اور وزن بڑھ جائے گا اور اگر سود کھا لیا اس نے جو ماں کے ساتھ اس کا ادنا درجہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے ابھی ستر درجے باقی ہیں تو پھر وہ حرف گن کے فرشتے سے کہے کہ احمد کے دن یہ میرے کچھ چیک بنتے ہیں یہ نکال دیں آپ یہ چیک آپ کے بنتے اس حکم کے خلاف جو آپ نے کیا ہوا ہے تو وہ ڈیبٹ بھی تو آپ کا ہی ہے نا آپ دیکھتے تو قرآن کے حرفوں کے سوا اب اے میں گرا والا تقرب زینا اور پھر حرف گن کے کہ مجھے اتنی نیکیاں مل گئی ہیں اور پھر بدکاری کرے بھی تو نہیں بھائی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا قرآن کے حرف رہ جائیں گے عمل کوئی نہیں ہوگا اسلام کا نام رہ جائے گا عمل کوئی نہیں ہوگا مساجدہم ہم مسجدیں ان کی بھری ہوئی ہوں گی کوانٹٹی کے لحاظ سے بھری ہوئی ہوں گی حرم میں گنجائش نہیں ہے بھائی کتنی منزلیں بنا دی ہیں شیطان کو کنکری مارنے والے اتنا رش ہے ان کا کہ کلومیٹر چوڑا جو ہے وہ پل بنانا پڑا ہے اور ایک نہیں تین چار پل بنانے پڑے ہیں تاکہ یہ شیطان کو مار لیں وہ شیطان کے شارٹ کٹ کو مارتے ہیں فائل اندر رکھی ہوئی ہے اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے بھرے ہوئے ہیں مساجدہم عامرتن مسجد ان کی بھری ہوں گی آباد ہوں گی وہی امن ہودا وہی خراب منل ہودا اور ہدایت کے لحاظ سے وہ برباد ہوں گی بندوں کے لحاظ سے آباد ہوں گی مسجدیں بری ہوئی ہیں جی وہاں لوگ بیٹھے ہوئے آ کے محلے محلے میں ہو گئی ہیں پہلے جمعہ پڑھنے دور جانا پڑتا تھا لیکن وہ شوق مصوی نے کہا کہ, کہ کئی فرقوں میں بٹتے جا رہے ہیں کہ روح دین سے ہٹتے جا رہے ہیں سبھی ہی پندوں نصائح کر رہے ہیں جس مسجد کا سپیکر سنو اپنی سنا رہا ہے سبھی پندوں نسائ کر رہے ہیں ہمارے کان پھٹتے جا رہے ہیں عمل قرآن پر کرتے نہیں ہیں فقط الفاظ رٹتے جا رہے ہیں نمازی مسجدوں میں بڑھ رہے ہیں اور انسان گٹتے جا رہے ہیں وہ یہ خراب منل ہودا ہدایت کے لحاظ سے وہ برباد ہوں گی ان میں بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا ہدایت یافتہ بدتوں کی, کی بھری ہوئی مساجد سنتوں کے دشمن دین کے دشمن تعداد دیکھ کے کہیں گے بلے بلے بڑی تعداد ہے اولا شر شرم من من تحت ادیم سما اولا شر و من تحت عدیم سما آسمان کی چھتری کے نیچے ان کے اولاما بدترین مخلوق ہوں گے اللہ کے نام پر کھائیں گے اللہ کے نام پر دھوکا دیں گے یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ڈبل شاہ کا آپ نے سنا ہوگا یہ دین کے ڈبل شاہ دے دو ہماری جیبیں بھر دو دس دنیا میں ستر آخرت میں وہ تو ڈبل کر کے دیتا یہ ستر گنا کر کے دیتے ہیں لیکن نام دین کا لے کے نام جنت کا لے کے جہنم کے گڑے میں پھینک رہے ہیں جیسے وہ دبئی والے ایجنٹ ہوتے ہیں دبئی کا نام لے کے سمندر میں پھینک کے چلے جاتے ہیں یہ ڈبل شاہ آسمان کی چھتری کے نیچے شریر ترین بدترین مخلوق ان دہم تخرج جلفتنا فتنا انہیں کے یہاں سے نکلا کرے گا فتنے بوتے تو بوتے نفرتیں بوتے تعصب اور کینہ بوتے انہوں نے نبی کی امت کو پھاڑا ہے انگریزوں نے زمینیں پھاڑی ہیں گلوب پر لکیریں ماری ہیں دلوں میں لکیریں انہوں نے ماری من عندهم تخرج الفتنا و تعود روا البحقی فی شعب المان انہیں کے یہاں سے فتنہ نکلے گا انہی میں لوٹ کے آئے گا فتنہ تواف کرتا رہے گا ان کے درمیان یہ کریٹ کریں گے فتنے لوگ ان کو فالو کریں گے چونکہ یہ مذہبی ترما بھیڑ بھیڑ کے لباس میں دیکھیں ہمیشہ جب مذہب آتا ہے تو اس کا جو پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے وہ اس قبضہ گروپ کے خلاف ہوتا ہے جو مذہب کے نام پر قبضہ جمائے ہوئے ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ مذہبی لیڈر تھا وزیر کے برابر اس کا مقام تھا ایسے نہیں اس نے بیٹے کو آگ میں ڈلوا دیا تھا اپنا مقام اس نے وہ سٹیٹس اپنا اس نے قربان نہیں کیا اسی طرح مکے والے مجاور تھے بتوں کے مذہبی طبقہ تھا وہ مذہب کے نام پر بیٹھے ہوئے تھے لہذا جب اسلام آیا تو پہلا ٹکرہ انہی کے ساتھ ہوا ہے اسی طرح یہ مذہب کے نام پر یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانب تغما العلم ہی بے العلماء جو علماء میں اپنی اپنا وقار بڑھانے کے لیے طاقت بڑھانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ ان میں بیٹھے تو فخر سے چوڑا ہو کے بیٹھے کہ میں مفتی ہوں اولیوماری بہ بے صفہا یا بے وقوفوں میں جھگڑا کرنے کے لیے مناظرے کرنے کے لیے ان کو ہرانے کے لیے او تخبال افیدا تنا سے یا اس لیے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف آمادہ ہو جائیں لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں ادخلاح اللہ النار اللہ پاک اسے آگ میں داخل کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے چل کر ایسے علماء پیدا ہوں گے جو اپنی روٹی اپنی زبانوں سے حاصل کریں گے ہاتھوں سے نہیں لوگ تو ہاتھوں سے کماتے ہیں نا یہ زبان سے کمائیں گے زبان میں لپیٹ کے اور آپ نے فرمایا وہ اس طرح کھائیں گے زبان سے یعنی زبان کے ذریعے باتوں کے ذریعے لچھے دار باتوں کے ذریعے جس طرح بھوکا بیل بھوسا کھاتا ہے لپیٹ لپیٹ کے اس طرح یہ زبان سے لوگوں کی ایک, ایک کینچی سے کترنا ایک ہوتا ہے زبان سے کترنا یہ جو پادری ہیں منچسٹر کے بگی والے وہ زبانوں سے لوگوں کی جیبیں کاٹی ہیں نا انہوں نے وہ جو 63 من جنہوں نے کیک بنایا ہے تین منزلہ کیک جو فیصلہ باد والوں نے بنایا ہے وہ زبانوں سے جیبیں کاٹی ہوئی نا یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کو دوائی کے پیسے نہیں دیتے کسی بیوہ کو مکان بنا کے نہیں دیتے کسی یتیم بچی کی رختی کا خرچہ نہیں دیتے مولوی کے کہنے سے آب مولوی کا کمال دیکھیں آپ کہ یہ کٹے چو لیتا ہے جو ماں باپ کو نہیں دیتے یہ اس کی جیب سے بھی نکلوا لیتا اپنی زبان سے اس کی زبان کی طاقت دیکھیں آپ اللہ کے دین کے نام پر لینا اور اللہ کے دین کو مٹانا اس فنڈ سے نبی کی سنتوں کو مٹانا بدتوں کو رواج دینا ان کی ترویج کرنا یہ دوہرا جرم ہے رہا جرم کہ اللہ کے نام پر لے کر اللہ کے دین کو مٹانا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی